بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو برا مہربان نہایت رحم والا ہے لا لاقسم بیامہ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں و لاقسم بن نفص العامہ اور نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی آیاح صاحب کیا گمان کرتا ہے السان و انسان اللہ نجم کہ ہم ہرگز نہیں جمع کر سکیں گے خدامہ ہو اس کی گلیوں کو بالا کیوں نہیں قادرینہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں ارا اس بات پر نصویہ کہ ہم درست کریں بنانا ہو اس کے کوروں کو بل بلکہ یرید الانسانو چاہتا ہے انسان لیف یف جورا تاکہ فجور کرتا رہے قیامت یعنی کا دن خاصا پس جب باریکل باسارو پھر پترا جائے گی آڑھی ہو جائے گی آنکھ باخاصل قمر اور گرہن لگ جائے گا چاند کو و جمع اور اکٹھے کیے جائیں ان کے سورج اور چاند یول انسانوں گا انسان یوم اس دن عین المقار کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کل ہرگل نہیں لا بازار نہیں ہے کوئی پناہ گاہ الاربی کا تر رب کی طرف یوم دن اس دن المستقر ٹھہرنا ہے یونب الا انسانوں خبر دیا جائے گا انسان یوم دن اس دن بیما قدما اس کی جو اس نے آگے بھیجا وہ اکر اور پیچھے چھوڑا بلانسان بلکہ انسان اعلی نفسی ہی اپنے آپ کو بصیر تم خوب دیکھنے والا ہے وال ال کاگر سے وہ ڈالتا ہے معدیہ ہو یا پیش کرتا ہے معادیہ ہو اپنے بہانے خذر لا تو حرک نہ تو ہر بھی اس کے ساتھ لسانہ کا اپنی زبان کو لیہ اجارہ بھیی تاکہ تو جلدی کرے اس کے ساتھ۔ انہ ڑیہ ہم پر ہے جمہ اس کو جمع کرنا و پر آنا ہو اوش کو پڑھانا فائدہ پر انا ہو سے۔ پڑھے پس پیروی کر اور آنا ہو اس کے پڑھنے کی سما پھر انہ علینا شک ہم پر ہے بیانہ کو اس کو واضح کرنا بل بلکہ ہرگر نہیں بل بلکہ تو ہن کو تم پسند کرتے ہو جلدی ملنے والی چیز کو رونا اور تم چھوڑتے ہو الآخرا آخرت ہو یہ دنیا اور تم چھوڑتے ہو پیچھے چھوڑ دیتے ہو بعد میں آنے والی وجوہن کچھ چہرے یوم دن اس دن نادرا تم تر و تادا ہوں گے ارا ربی ہاں اپنے رب کی طرف نادرا دیکھنے والے وجوہن اور کچھ چہرے یوم اس دن باسرا منہ بسورنے والے ہوں گے یقین کریں گے ان کی کیا جائے گا ان کے ساتھ فاقرہ قبر توڑنے, والا. یعنی ان کو توڑنے والا عذاب دیا جائے گا. ہرگز نہیں اذا بلاگا کی جب وہ پہنچے گی ہنسلیوں تک وکیلا اور کہا جائے گا من کون ہے رات تم کرنے والا وزن اور یقین کر لے گا انا الفراق بے شک وہ جدائی ہے بلطف اور لپٹ جائے گی پنڈلی بساک پنڈلی کے ساتھ ربی کا ترب کی طرف یوم اس دن المساک روانگی ہے یا چلنا ہے فلا کا پس نہیں اس نے سچ مانا یا تصدیق کی ولاسل اور نانوار ادا کی لیکن اور لیکن یہ تیرے لائق ہے پھر تیرے لائق ہے یہ ہلاکت ہے تیرے لیے پھر ہلاکت ہے پھر تیرے لائک یہی ہے بغیر المیا کو کیا نہیں تھا لطفاتن ممنی مم جمنا ایسی منی کا جو گرائی جاتا ہے یا بہائی جاتی ہے ثمہ کانا پھر تھا وہ علاقتا جمع ہوا قرون فاقالا کا پس اس نے اس کو پیدا کیا فسوہ پس درست کیا فجاعلا پس بنائے منہو سے الزوجینی دو قسمیں ازدکارا ورعنسا نر اور مادا علیہ سزالی کا بی کیا نہیں ہے یہ قادر علیہ اس بات پر این یحی الموتا کہ وہ زندہ کرے مردوں کو